ساتھ تبدیل ہو گیا, गर, ہو گیا. ہے. حضرت نظریہ آخر بن گیا گیسٹ تفصیلی حرمر ملک شام نا ہاجم حضرت انہوں نے کہیں بنا رکھ وہ جہاں ان بخار پہ وہ سارا ہونا پہ بنیادوں سرحد صاحب ہے جاگا منے گا نہیں سارا چھوٹے سی بڑی بدھائی جانا ہوا شاہ صاحب جدھر آہستہ آہستہ نیجی مافلہ اپنا زہر گلنا شروع کیا پھر نیجی مافلا تو اگ آ کے اپنے جلسے طرف بالکل مطلب کہ نو دے دے اپنے مرکز خاصر شاہ صاحب دے مرکز دے وچ پروگرام دے شاہ صاحب دے آخری کی شخص علی رضی اللہ دا قائم بندے نہیں مجلس بھی چی آرشا سا جناب کافر صاحب دسو اسی خافر تھے نہیں لیکنگ لکر شاہر فلاں سن بعد یہ مسلا ہوا تقریر کر گئے بیٹھ گئے پڑھا لکھا ہے جمور کے مذہب ہے میں شہر صاحب نے اس طرح گل کی بارہ چلو چلے ہی نہ کرنا لڑائی کرتے خیر میں شاہی کرتے سن لیے مار پڑی نہیں سی لیکن میرا وجدان خا ہوئے تے. لگے میں آپ کو کتابوں کے حوالے پروگرام کافی لیٹ ہو جاتا کچھ ضرورت تو زیادہ ہی شاہ کشور ماروا سا بالکل لیکن مقلط میرے جی کتابوں کے حوالے لکھنے سے میں آنا نا یہ عقیقہ اج نہیں تح آنا یہ چودہ سو سال کو تی شدہ دیکھنا آپ کے شاہ بڑے پریشان ہوئے دیکھ کے بورڈ آئے بلایا گیا چلے نال لیا میں جی نہیں جبکہ پروگرام میں بیٹھے تھے انہوں نے اور دروازہ کھولتا حضرت امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ سنبھالتے حکومت کا جو ہے غلام تھا وہ اباسی خاندان کے جو افیاان تھے ان کا میسر تھا تو یہی وجہ ہے کہ دین کے موقع پر جو ہے انہوں نے جو ہے نا پانچ تقریریں دیکھا تو یہ حکومت کے زیر اثر رہا یہی وجہ ہے ان کی فکہ بھی نہیں چلی امام امام امام اعظم امام شاہی بن مالک امام احمد بن امبل ملازم نہیں تھے اس لیے ان کی فکہ چلی وہ اتنے پھر شروع ہو گیا میرا عمر جی ہدا کے متن لکھا ہے ماں باپ یوسف جو ہے نا یہ دب کے مسائل بیان ہدایت متن میں اور ایسا یہ بھی آخر سر شاہ صاحب متن سے دور رہی ہدایت کی ہدایت جنا ہدایت کے متن میں ہدایات میں ہدایات اس کا متن اپنا ہے جو ہدایت ہدایات جو ہے نا اس کا ہاشیا یا ہدایت کی جو شرح ہے اسے آپ نکال دیں کہ <خش> ہدایت کی شرح میں نکال دیں جو ہدایت کی عبارت ہے متن کو چھوڑ کے متن کی بات کر دساط خراب ہو گئے نہ ہو سکی افزلیت مسلے اتنے کتاب وغیرہ یہ وہ لکھی وہ لاکی ساتھ دیا اس شاہ صاحب اس وقت انگلینڈ کافی خراب ہوئے ہال تک اپنے مسلے جٹے ہیں دیکھی اسی کتاب لکھی اس مسلے کا محمد بڑی اچھا دو جن لکھا شار کافی خراب ہوئے تفریح حقیقے کافی اے انہوں کی ہو گیا بدوان دی بلکہ کتابوں جی جی کہ خلیفہ موت دسیاں گے خلیفہ نقصان کیا سے آئے سنت کا بڑا عرصہ رہے سنت پکڑی بنا کچھ ہمتنے والا تو شیر میرے بار بار دینچ بک رہا سی حق سے اگر غرض ہے حق سے اگر غرض ہے تو زی ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگل یورپ میں بیٹھ کر تنقید مواوی ہے, ہے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ایک ایک بندہ کندھ دل گٹر چ لبڑ کے سر تک باہر نکلے پھر آخ یار فلانے تیلے دل پسینے کی بو میری خاد ابدل کادر شاہ اگر اس نو کھولنا شروع کر دئیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ سر دو پہرا تک گٹ یا ہو سکتا ہے آپ سرابا کٹ لیکن حق بنتا ہے کہ سائ می آ جاننا کہ اگر کوئی بندہ یہ آخ نا کہ حضرت میاں شیر پانی ملا کے پولا پا سن نفس پرست لوگ سن کو کوئی بندہ نہیں منگا سچی دسیا سلم نبس پرست گنا سکتا نبی اکرم سوئے سو نیت بدنیتی رکھنی یہ میرے لیے تاجدار گورڈا فرمایا انگریز <سؤال> آخری ڈکیٹا ڈکیٹا اتے میزبان دے ہو پناہ دا جے آپ نے فرمایا سی میرے کو سہ گنا ہوں گنا گار لوگ آ سن لیکن ایک گناہ سڈے کول کدی نہیں ہویا خلق خدا نمرہ در سونے نبی صلی اللہ علیہ نگاہ مبارک و تشنیق کرے گا نا وہ کرتے رہے جنہوں نے تربیت کا آسر ہے یعنی جڑا معرفت نفس بڑی مہربانی میری واپسی کل ہوش ہوئے گی ملاقات میں شکریہ بڑی بڑی دیکھنا چاہیے حدت نے برگت اخبار فرما گیا برگٹ کے ماول پتہ نہیں برگٹ اس لکی با گیا سبزی باہر نہیں آئے کہ ہے برگٹ کے ماول کیا پوچھتے ہو کیا ہے لندن کی پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے انہاں دی پالیسی ہوئی یورپ دی پالیسی ہوئی علامہ اقبال ہے دنیا کے باقی ممالک اور یورپ کا اپنا یورپ دا ایک فرق ہے باقی علاقے تو یورپ دا ایک فرق ہے باقی علاقے مسلمان جائے گا نا مسلمان, مسلمان واپس آئے گا یورپ سے آئے گا تو اسلام پر تنقید کا سبق کرائے گا کرائے اسلام اور تنقید جی نور کے اتوں کی خاص جی سوگات اللہ اللہ جی اللہ اللہ جنہوں اللہ تعالی بچا شاید شاید کر رہا جی? پہلے ملت کے کے بارے بارے یہ تار القادری کل کر ہے بھی بڑا بعد لیا کلا چیت اس میں آ گئی گل ملت جن میں آئے پڑی لم تب نسا رہا ملنگ بغیر شاہ اصی ہر سکولی ہر سکولی یورپ راضی دا آخر داد جی وہ سارا پورا استمام کرنا مشہور رکھنا تاکہ اس حد تک نکل بے انہوں ہاتھ ہاتھ میں شاہ صاحب نو کر رہا سا کہ جناب ایک ہے ملت ایک ہے سرجما جائے نا تو مقصود فوت ہو جاتا ہے حکمت فوت ہو جاتی آخر اللہ تعالی دین سیدا کیوں نہیں فرمایا وہ بھی دین نہیں فرمایا ملت ہم اندر ایک راز ہے خاص رمض ایما ہے کسی کپتے کی طرح وہ ہے کہ ملت کنوں آخ ہے آشیات اور توشی میں جا کہ ملت من امل القوم عزت افقو ملت ماخوذ ہوا ہے امل قوم تو اس لئے جس جسے قوم اتفاق کر لگے کسی چیز پر اب ملت کیا ہوگی کسی قوم کا اتفاق کسی مخصوص طریقے پر چاہے وہ دینی ہو چاہے غیر دینی ہو. اس پر جب ہو جائے گا تو وہ ملت بن جائے گی اللہ تعالی نے اس ملت ن تعبیر فرما کے اشارہ کہ فرمایا مخصوص کیوں پرانے پاک دی نس جہی ہے اس دا معنی ایسا کرنا کہ جڑا خلاف ہے واقع ہو مناسب نہیں ہوں گلت ہوسا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر دین کی گل کرنے تو نصارہ چورا پالے جڑے نے ان بندیا راضی خری تک ہو جاتے ہیں جہی بندے انہوں دی تہذیب متفق ہو او دین وہ تین نا نہیں اپنا, اپنا بھی نہیں اپنا ویری مولوی گیر مولوی عوام کو بیٹھے کسی مسلے اگر یورپی تہذیب دی کل جان متفک ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس آدھے نے ہاں یہ ماڈرن آدمی ہے یہ روشن خیال آدمی ہے یہ بالکل ایسے لوگوں جو ہے نا ان کی شدید ضرورت ہے گلا شریک نے ملت اسے رکھا کہ ایک ہے یورپی تہذیب ایک ہے یورپ آن دا تہذیب ایک مختلف, نے دین مختلف ان کے سارا کا اپنا ہے یہود کا اپنا ہے اتنے مسلمان دا اپنا ہے سکھا دا اپنا کتریوں دا اپنا آپ اپنا دیب ایک ہے سب کی پابندی اتے تہذیب رکھے <تصفح> <تصفح> اتے تہذیب مخالف نہیں رہ سکتا دین مخالف رہ سکتا ہے نصارہ کا دین دشمن رہ سکتا ہے نصارہ یورپ کی تہذیب دشمن وہاں پر نہیں رہ سکتا وہ تہذیب اس کی موٹی دلیل دیکھو کہ خود یورپ کے اندر خود یورپ کے اندر نصارہ دین دی اس تہذیب والوں کی جنگ ہوئی نیچریوں کی جن پروٹسٹر وہ کی کو لائن نیچری طبقہ وہ مذہبی طبقہ وہ کہتے نہیں بھی مذہب کو مقدم رکھنا یہ کہتے نہیں مذہب کیا ہوتا ہے سائنس کو مقدم رکھنا جیسے غلام رسول سید جی آتا ہے قرآن کی تفسیر سائنس کو مطابق کرنی چاہیے تو تنظیم المدارس والے موری ہے وہی ہوئی انہوں نے پایا نصاب آپ نے پایا ہے کہ عمومی ترقی کے لیے ہر شخص کا کوئی انداز فکر ہوتا ہے تو عمومی ترقی کے لیے ایک عام آدمی کا انداز فکر کون سا ہونا چاہیے ہونا ضروری ہے یہ چار انداز فکر انہوں نے لکھے ہیں نیچے پہلا انداز فکر انہوں نے مذہبی رکھا ہے نیچے والا نظریاتی رکھا ہے اوپر والا فلسفیاتی رکھا ہے تیسرا سائنسی رکھا ہے یہ چار نظری، یہ انہوں نے پیش کیا ہے انداز فکر طرز فکر طرز اچھا آگے جا کر جواب میں کس پر نشان لگایا سینسی سینسی انداز فکر ادھر مند بھی ہے یہ چار ہے میں تم بتانا کیونکہ حیران رہ جاؤ گے یہ تنظیم اور بتا سنت چاہے لئے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو نیچے الف مذہبی عظیم نظریاتی بے فلس دال سینسی آگے جا کر دال پر نشان جائے اٹھتیس نمبر دال یعنی سینسی انداز فکر رکھے چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو اب سینسی انداز فکر کا کیا مطلب ہے یہ چارے انداز فکر ان کا کیا مطلب ہے مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معاملہ سامنے آئے پہلے مذہب کو دیکھا جائے گا اجازت دے گا کرے گا کرنے کی تو کریں گے ورنہ نظریاتی کیا ہے ہر بندہ کھل رہا جی میں کسی نظریات جی میرے کو جہاں آدھے جتنے کو لگا لگا رہے بتا رہے فلسفیاتی کیا ہے معقولات کی تباہ کرو فلسفی مار فلسفیوں کے پیچھے چلو یعنی جو نظریاتی ہے اس کے اندر کسی کسی گروہ کی پابندی نہیں ہے ہر بندہ آتا اگے آ گیا فلفیاتی اس میں فلاسفر کی اتباع ہے کہ جو فلاسفہ لوگ ہیں جو معقولات میں رہتے ہیں معقولات کی اتباع کرتے ہیں اقلیت میں چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف کلیات یا جلیات مجرت آتے بس اور کی بات کرتے پھر آ تھلے سینسی سینسی یہ کیا ہیں یہ محسوسات پر چلتے ہیں یہ کہتے ہیں جو محسوس ہے محسوس پر بنا علوم جدید کی اس دور میں ہشفی شاہ قائد کا پاشپا جو حواس خمسہ کے ادراک میں آتا ہے اس کو مانو اس سے آگے جو کچھ نہ مانو اب اس سے محسوسات کے آگے معقولات ہوتی تر معقولات کے آگے دین ہوتا ہے اینا کی لانچیاں سی نظریہ رکھو یعنی محسوسات پہ باندر جو کچھ مار تا کر کے غلام رسول پہ لکھنا تفسیر تفصیل اپنی بیان تعریف ہے تفسیر ات تعریف قرآن کا دی تفسیر اپنی تعریف پہ لکھتا ہے کہ بھائی انداز فکر سائنسی اپناؤ قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرو يتے تفسیر، يتے خود سینس میں کوئی ظالمہ یہ خود سائنس ہے کہ سائنس حتمی یقینی علم نہیں ہوتا جو حتمی یقینی آخری کرنے سوچ رکھنے والا ہے وہ سائنسدان نہیں ہو سکتا آج, آج شائنس, ایک شائنس اس نے کوئی نظریہ پیش کیا کل ایک آئے گا وہ تاقی کرے گا اور پیش کر دے گا لہٰذا یہاں پر انتہا نہیں ہو سکتی تران کی تفصیل سائنس نہ کرو یہ مطلب یہ نکلیا کہ نوزبلا قرآن کو بازی چالیل کافر بنا دو کافر پیچھے چلاؤ کا کوئی معنی نہیں یہ کوئی مضبوط نوزبلا میرے لال کوئی ایک حقیقت نہیں رکھتا بلکہ یہ ایک خیالات اور نظریات اور افکار جیسے سوچ بدل دی جائے گی پہلے, پہلے جتنے فلاسفا سن سادے کہندے, زمین ساکنے اور کہندے زمین کے کہ ظالم زمین مبارک ہو گی قرآن چلا قرآن یہاں سورت بعد کو آ جانا ہے انہیں بک مار دینی ہے قرآن قرآن کہ دیکھو دیکھو نظری نظریہ من کا کی نظریہ عقیدہ اور مذہب <تصفيق> <تصفيق> ان اور باقی فلسفہ یا سائنس لیا جائے اسلام اسلام نے خابے نہیں جڑی چیز مطابقت کردیا فلسفے چیز کردی جی ایک کردیا مستردی کلائیا تو ایسا عجیب جا منہ دینا چیزر اسی طرح چیز اسلام کوئی مسئلہ نہیں تصدیق کر رہا سامنے ہوں جس طرح یہ کہ مطلب ہر کوئی انتظام جا جا محال ہے ویسے نہیںلز او نہیں دیکھو خود جائزہ لینا چاہیے ابھی خد خود اجرے مار خود, خود ارتکاب کر رہے ہیں پاکستان کی حالت دیکھو پاکستان کے چھوٹے محکمے کو لے کے بڑا محکمہ دیکھ لو ہر جگہ چور بیٹھے چور ڈاک اور لٹے کوئی حق نہیں دتا جا رہا اور کوئی بندہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا یہ تھی تھانے چلے جاؤ تُن کو جب اپنی اپلیکیشن اپلیشن جی میرا یہ مسئلہ انہیں دونوں تی نظر رکھنی اور مدعا میں دونوں کو پیسے کس طرح لے لیں طریقہ کامیاب ہوئے اسی کہ مستحکم استاد سا استاد کون بالکل جی دیکھو تالم شہر ان یا تعلیم شاید ان ای جی یہ تو تبادل ہے میں کہنا کہ بالکل ٹھیک ہے دیکھو خود ہی سارا معاشرہ اسی سا خود خراب دکھا ہے اگر ہر بندہ اپنے گھر کا ماحول درست کر دیندار بنا دے کہ دچے پولیس جان گے اتو ہی آرمی جان گے اتو ہی وکیل بننے گی اتو ہی الاوہ بننگ گے جی ہر بندہ تربیت ہو اپنے زندگی معاشر اکثر حصہ برطانیہ میں ابتدائی سا کہ میں میرا ایک چلا بنیا لیکن دیکھو جاقدہ ہے وہ بےدی نی سب کچھ سارا اینا کی مذمت آئی ہر چیز اور سارا سلسلہ ہے کیا ہے؟ جہندانا مہیب خیر خان اس طلاو ہوس دیکھ لو باقی جتنے ادیا نے دے حامل لوگ ہلکو فرو ملا واہ جا دے مراتب دے قرآن جب فرق ہے مراطبرانے پاک نے فرمایا لتاجا یہ فرق ہے مراج ضرور ضرور جی چلے دیکھیں اشرک اشرک دوسرا درجہ دیکھیں دوسرا درجہ دوسرا درجہ ہے اللہ سر پولیس دوسرے درجے کا مسئلہ یہاں واو ہے یہ ماذ جمع کے لیے کوئی یہاں یہ درجوں کی ترتیب نہیں ہے ماض جمع کے لیے واو آئی ہے مطلب جمع کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس پر یہ کلام چاہتے ہیں کہ جو ہدی والے کتاب ہیں وہ مذمت کے زیادہ احال ہیں پہلے کتاب ہوتے ہوئے اور ایک نبی اور رسول جو برحق ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے وہ جب رائے راستے ہٹے ہیں تو وہ زیادہ مذمت کے اور عذاب کے حقدار ہیں لیکن یہاں پرانے مجید کا پر جو اسلوب ہے وہ ترکیب کا مسئلہ نہیں ہے اب مشرق قرآن مجید ایک ہے اب جب یہ ہے مشرق اور یہودی ان یہ شدت عدابت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آگے کس, کس کی بہ نسبت آگے کیا ہے ولدینہ اشرف ولا اکرابہ ہوں محبت اللہ دینا جی اضرو محبت کے اور محبت یہ یہ کون لوگ ہیں ادرو نرمی کے وہ نسارا ہے محبت ہے وہاں پر جی چیز تو داز ہے میں نا یہ <سؤال> محبت جہاں مودت ہوگی وہاں محبت بھی ہے وہاں وہاں نرمی بھی ہے وہاں شفقت بھی ہے سب کچھ اور یہی یہی مظاہرہ آپ دنیا میں شفقت اور محبت کا انگریزوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں جب برطانیہ نے دنیا میں آ کر مسلمانوں پر انتہائی شفقت برس کہ جب مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے پہلے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر جو کام کیا وہ سارا ان کی دوستی کا نتیجہ سار محبت کا پھر یہ جز اچھا ہیں یہ جزیات ہیں ایک ایک جزی جزی باتیں ہیں جن کو آپ جیسا مفقف جو ہے وہ لے کے تو گئی ہے سنیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نصفتی ہے صحیح ہے اور مقابلہ تن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہود اور مشرقین کے مقابلے میں جو عداوت ان کی ہے آگے پڑھیں اور مشروط ہے آگے پڑھیں یہ مشروط ہے بات آپ ایسا کر رہے ہیں کہ شارد کو گرا رہے ہیں اور مشروط کو آگے کر رہے ہیں قرآن پاک اٹھائیں اگر حافظ اٹھائے آگے اٹھاؤ میرے محنت کا مقصد یہ ہے الفرو مل واحدہ اور یہ کفر سارے کا سارا یہ ایک ملک ہے اسلام کے خلاف ہے سب کی مذمت ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے یوگودیوں کی مراتب نہ فرق نہیں اچھا یہ بتائیں صاحب یہ کیا آپ جو ہے نا اس سے آپ جو ہے نا جو چیزیں اس سے یہ لازم آ جاتا ہے اس سے وہ چھوڑے اس بات کو میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں کہ جو مرمت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے <سؤال> تمام خوبار حضرت آپ کو میں کہوں گا میں کہوں گا کہ آپ نے اس مقام پر غور نہیں کیا چاہے دینا دانستہ یا نادا چلو وہ تو آپ نادا نشتہ میں اس لیے کہ نہیں نہیں اس لیے الحمد للہ میں ادھر دیکھو افسوس ہے تمہارے اوپر جان بوجھ کر یہ آپ کر رہے ہیں لال کا بے ان مین ہوم کسی سین و روح و ان لا یس یہ ہے سبب یہ ہے اس کی علت جب یہ علت پائی جائے گی یہ داوران ہے جب تک یہ علت پائی جائے گی وہ اقرب مبدت رہیں گے مبدت کے اعتبار سے قرب رہیں گے جب یہ علت ختم ہو جائے گی تو پھر عدالت میں انتہا کر دیں گے یہ مفہوم ہے اس کا اب یہی تفسیر اٹھائیں اسی تفسیر ایک میں ایک جب کسی تفسیر میں جو لکھا ہے ایسی بات نہیں ہے میں اس میں جیسے صرف زور لکھا رہا ہوں آپ نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ اگلا جو اصل بن رہا ہے اس کو میں تو یہ بات کرتا نہیں اس لیے میں کہیں سے مسافر ہوں ہم بات زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کم ان کے بات یہ ہے ایک ایک ایک آگے بات یہ ہے کہ اس کی لکھا ہوا ہے عالم اور درویش ہیں اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عالم اور درویش ہیں اور یہ کھرور نہیں کرتے سمجھو بھائی اب یہ علت ہے جب یہ سائنسی आ, ماحول سنیں حضرت آپ سن لیں مہربانی خدارہ قرآن کے ساتھ جاتی نا یہ پرانے مجید کے ساتھ یہ علامہ صاحب آپ آپ کسی تفسیر کو اٹھائیں آپ اپنی کلام کو غیر چلاتے میں کہہ رہا ہوں یہ اگر آپ اگر جان بوجھ کر ایسا کر کریں اگلے اگلے حصے پر اگر آپ مطلع نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو نہیں کہہ سکتے جاتے کرنے والے لیکن اگر اگلے حصے کو جانتے ہیں تو پھر نہیں آدمی شورت کی درویشی آپ ثابت نہیں کر سکتے ذہن میں رکھے یورپ کی درویش کی دنیا جمع. میں مسلم ہے دیکھیے جی دنیا سمع. دیکھ چکی ہے کہ عالم ہمہ آل محمد سارا کفر قابل مذمت ہے سارا کفر لیکن فرق ہے ایک جان کا دشمن ہوتا ہے ایمان کا سنو کافر مشرقی یہ ہندو ہیں یہ ہندو ہیں ہندو اور ہمیں یہ فرق ہے سکھ یہ ہماری جان کے دشمن ہے وہ ہماری غیرت مار کے دشمن ہے وہ کہتے ہیں زندہ رہے تلے اور کافر بےمان بن کر رہے یہ کہتے ہیں زندہ نہ رہے ان کو مار دو یہ فرق ہے جو بڑا اچھا یہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شریف کے علی سا فرمایا یہود اتنے بڑے دشمن ہیں اگر یہود کے ہاتھوں یہ نبی پاک ہے فرمان سنو اب اب قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کرنی قرآن کی تفسیر رسول اللہ کے فرمان سے کرنی आरल्ला. سرکار سے ابود شریف کے حدیث ہے नुदा فرمایا یہود اتنے بڑے دشمن ہیں اگر ان کے ہاتھوں کوئی مسلمان شہید ہوگا تو دوہرا اجر پائے گا اگر کسی اور کا اثر کے ہاتھوں مرے گا تو یہ کوہرا ازر پائے گا اور اگر ان کو کوئی مارے گا تو دوہرا غازی عزیش ہوا تھا یہ ابود شریف کا حدیث پاتا اچھا یہ بتاؤ بلط بہت مقبوب ہے یہاں پر دال <سؤال> لی اور مغلوبین کن کو فرمایا مشرقین کو فرمایا یہود نسار کو فرمایا میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا جب اسی تک طرح بند ہے نہیں جو بھی یہود کی اتباع کرے گا وارثی لمبے وہی ہوتے ہیں کہ وارثین امبیا وہی ہوتے ہیں جن پر کافر انتہائی قدرناک کیونکہ وہ خدا رسول کے دشمن ہیں تو مولوی کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو سمجھ نہیں آتی ہمیں کہاں سے یہ فرض میں نکالے ہیں قرآن پاک کو جو ہے نا تبدیل کرنا اور اس کے معنی تبدیل کر لینے جو اور اب کو رادی کرنے کے لیے یہ ایک آسان کام ہے مولویوں کے لیے آسان کام ہے حقیقت یہ ہے مطلب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جب تک ان کے شیسر روبان اور لا بیرون یہ صفات ہوں گے جب سائنس آیا تو ان خبیصوں کے سفات یہی وجہ ہے کہ یہ ناہب لوگ ہمارے بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے, رہتے تھے ہمارے بدرگ... یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ پھر اختارے کنیا تارے دنیا رحبانیت حضرت یہود کو کیوں مقدم رکھا وہ دنیا پر پرست دنیا پرستی میں وہ قتل کرتے رہے نصارہ کا قتل انبیاء بیا کریں یہود قتل کرتے تھے کیوں قتل کرتے تھے کہ انتہائی دنیا پرست کودتے تھے اور سائنس کی کی نہیں ہے یہ بھی تاریخ ہے فن, فن نہیں ہے یہ ایک لانت خدا بندی جو مخلوق پر پڑی ہوئی ہے اس کو فن نہیں کہتے نہیں نہیں کفر کا کیا وہ کفر کیا انسان صرف اتنا ہے کفر کا فتوا چلے چلے جانور بہت قریب جانور انسان دشمن ہونے کا ضرور چڑھ جائے جس طرح کی یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی جب سے سہس آئی ہے ہے ہاں، اور بے دین لوگ اپنا عوام تو عوام رہی وہ مولوی قسم خدا کی پیر اور مولوی جو ہے نا خدا معافی دے یار ان کے کردار کی کیا بات کریں ان کے افکار کی کیا بات کریں میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے آپ نے کہ بھائی قرآن مجید کے ساتھ اتنا زیادتی یار اگلا حصہ جو علت ہے اصل اس کو چھپا دیا یار یہ تو دیوبندیوں کی تفصیلیں اٹھاؤ تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یار یہ مشروط ہے لفظ بتا رہا مشہور ایمان سے بتاؤ یار اس کا مطلب یہ نکلا اگر یہ با کا مدخول نہیں پایا جائے گا تو پھر ان کی عداوت ان کے ساتھ کی ہو جائے گا اب سمجھ رہے رہی ہے گنےشن یہ آپ نے دیدا دانستہ پران سے زیادتی جاتی صرف یورپ کو راری کرنے کے لیے اور یہی نحوست ہوتی ہے یورپ میں رہنے کی جہاں علامہ سعیدی صاحب جیسے بن گئے علامہ حضرت آپ یہ بتائیں علامہ سعیدی یہاں پتہ نہیں کیا کیا سیدھی لوگ ہیں پتہ نہیں کون کون ہے میں تو اتنا عرض کرتا ہوں اتنا عرض کروں گا کیا آپ بتائیں آپ کو سعیدی صاحب کے متعلق تو آپ کو کافی کچھ اندر سے محسوس ہو رہا ہے کیا آیا ہے شہیدی کو میں نے یہ کہہ دیا اور شہیدی نے اتنا بکواس کر کہ قرآن کو کہتا ہے اچھا اور بار سنیں پیر گزمی ہے اس کی خطبات ادھر پڑی ہوئی ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے سائنس اور اسلام کی ایسے مثال ہے جیسے ایک شخص کا رخ مشرق solo اقبال ہمارے کہتے ہیں اکثر کی مسجد اسلام کو جاننے والا کے دن بھر چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں اس وقت جا کر دین کا فقی بنتا ہے بندہ دین کا فقی اور بات ہے مسل مسائل جاننا اور بات ہے یہ مسئلے جاننے والے تو دو بندی بھی ہیں چی بھی ہیں اور جتنا بڑی کتابیں میں آپ کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ دیکھ کر دین کا فقی اس وقت ہوتا ہے جس وقت نفس کے غوائل کو جانتا ہو اس کے شرارتوں کو جانتا ہو کیوں کہ نفس کو اللہ تعالی نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کی معرفت سے صاحب کی مارفت ہوتی ہے اور میں ابھی شاہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جو شخص یورپ کو نہیں جائے جو شخص دانا فرنگ نہیں وہ اسلام نہیں کا اور دانا فرنگ جو ہے وہ فرنگیوں پر دنیا میں اگر برسے گا تو کہے گا یہی دشمن ہے یہی اقبال جیسا بندہ کہہ رہا ہے انہی میں رہ کر کہتا ہے فرنگ آپ کہتے ہیں فلان میں تو آپ کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہر شخص فردر فردر اصلاح کرے بتائیں اگر ہر فرد فردر فردر اصلاح کر سکتا ہے تو پھر ادارے کس لیے ہوتے ہیں آپ کو تو اتنا پتا نہیں ہے کہ ادارے اصلاح ہی کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی اگر ادارہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہر فرد تعلیم اس کے ہاتھ میں ہے تعلیم اس کے ہاتھ میں قانون اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں نظام اور تعلیم ہوتا ہے زیر انسانی وہ کرتا ہے کہ فردر فردر فرد بندہ کرتا. جس کو آپ کہتے ہیں گھر کا بندہ اسراہ کرے وہ گھر کا کہاں سے تعلیم یافتہ ہے ہمارے ملو پیر کتے ہم دیکھتے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں پیروں کو کتنے پتکار بن چکے ہیں جہاں پر پیر دیکھے کا کسم خدا کو اٹھا کر کہتا ہوں کچھ زمانے کا بیٹھا ہوا ہے ہمارا ایک بار اسی وجہ سے برف پڑا ہے خان کا ہوں میں خان کا ہوں میں اپنا میراث میں ہے میں زاہو کے کے تصرف وقابوں آئیے ہاں یہ تو ہراس چل رہی ہے نا اچھا میری بات سمجھے یہ بتائیں یہ متھی کے بچے یورپ والوں کا کیا ہے مذہب سب سے پہلی مذہب کی دشمن نہیں مان سا بتاؤ وہاں نسارا ہیں نسارا کے دو دھڑے ہو چکے ہیں وہاں پر اور کی ہوئی ہے تاریخ عالم گواہ ہے جو سائز کی نظریات رکھنے والے تھے انہوں نے قتل عام کیا کیا ہے کہ کی نہیں جو کہتا ہے سائنس جو ہے وہ قرآن سے قرآن کوئی قرآن کے خلاف نہیں میں پوچھتا ہوں بتاؤ اس لانتی لنڈی نے اس لانتی گشتی نے دنیا پر جب قدم رکھا تو کتنے انسانوں کا کتل آم استفاف نے کیا ہے بتاؤ تو صحیح طرح ابھی تک ہو رہا ہے جس نے کروڑ انسانوں کو تہ ایک کر دیا وہ کتے کا بچہ آئین سٹائن امریکہ کا اس نے بم تیار کیا کہ کہاں پر چلایا تین دن سو گیا پوچھا گیا حضرت کیوں سے ہو گئے اتنا لمبی تھی کہ تجربہ کامیاب ہو گیا سوچ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس میں رحمت خدا ہوتی تو اللہ باد اللہ شریف کو اگر اس میں برائی نہ ہوتی اس کا پہلو برائی کا غالب نہ ہوتا تو امبیال سلام سے اللہ تعالیٰ یہ کام کرواتا اولیاء سے کرواتا جن کی ایک مٹھی ایمان سے بتا سید المبیا کی ایک مٹھی بات پورے جناب فوج اور لشکر کو انتہا کر رہی ہے ایک مٹھی میں کہتا ہوں اگر وہ ایک سرے کو ایٹم بم بناتے تو بنا دیتے नहीं لیکن اللہ علیہ وسلم مقابلہ نہیں ہے بتاؤ جب تو بتاؤ سائنس جو ہے نہیں سوال یہ ہے کہ سائنس جب مقابلہ نہیں ہے تو بتاؤ یہ سائنس جو ہے اب علیہ السلام اور اولیاء نے وہ کیا ان کے پاس بطور موضا اور کرامت یہ اسباب کے محتاج ہیں وہ اسباب سے بالا تر ہوتے ہیں موضا کرامت ہوتی ہے اسباب سے بالاتر ہے یہ اسباب کے محتاج ہیں جب یہ اسباب کے محتاج انہوں نے کام کر لیا جو نہیں محتاج تھے بنا لینے کی اب اقبال ہمارے کہتے ہیں کہ ہر دل کے لیے بہت مشینوں کی حکومت آپ کو معلوم ہے مثبت اثرات دیکھ رہے ہیں منفی دیکھ رہے ہیں اس کے مثبت اثرات کیا ہیں اشیاشی ہے سہولتیں کہتے ہیں اور سکون دنیا سے سلانتی نے آ کر غائب کر دیا سکون قلب تو پوچھو کسی سے ہے کسی کو سکون سب سے زیادہ خودکشی کیا ہوتی ہے یورپ میں آؤ ہمارے دیہاتوں کو دیکھو دیہاتوں میں خودکشی کم ہوگی اس سے زیادہ اگر ہوگی تو شہروں میں شہروں کی نسبت یورپ میں یہ کیا وجہ ہے جہاں پر سہولتیں زیادہ وہاں پر لالت زیادہ خدا کی اس وجہ سے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت یہ انسان یا انسان کیا چاہیے انسان کو یہ نہیں چاہیے تھا یہ سائس ہونی چاہیے انسان کو چاہیے تھا ماحول معاشرہ انسانوں ہوا یہ جب اسباب زندگی میرے پیر میرے تاجدار گولڈا آپ کیسے کہتے ہیں میں ابھی میرے منی منگواتا ہوں میں ان کے مکتوبات منگواتا ہوں میں ان کے ملفوظات منگواتا ہوں اس کے اندر لکھا ہوا ہے پیر صاحب تاجدار گولن الساری کو جب خط لکھا اس کے جواب اس نے لکھا تھا کہ حضرت دیکھیں گے اور بھی لوگ یہ بولوں میں اسلامیہ اسلام اسلامی علوم وہ سارے بولے گئے ہیں ہم ایسے رہ گئے ہیں. ہم فران رہ گئے ہیں جیسے آج کل یہ بکواسیں ہوتی ہیں پیر صاحب تاجدار گولڈا نے اس کا جواب دیا پر میں اس فکر پر آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ علوم اسلامیہ یورپ لے فرمایا یہ تو ہے خلاف بات واقع اسلام کے علوم علوم اسلامیہ ہے اور وہ الحمدللہ اس وقت تک اپنے مخدوم و سمیت محفوظ و مسون ہے وہ کسی غیر کے پاس نہیں ہے ہاں اس وقت اس وقت فرمایا یہ علوم اسلامیہ ختم ہو جائیں گے جب ترقی اسلام کا نام لیا گیا اور کام سارا اسلام کی تباہی کے لیے کیا جائے گا آلے پھر کالے ماتو خیر ہو رہی نہ بے ہاحق شریعت کہاں سے اٹھتی اچھا ایک منٹ میں ایک بڑی بات کرتا ہوں ایک منٹ حضرت آپ یورپ میں رہتے ہیں میں ادھر سے رہتا ہوں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم فرنگی کی بنیاد کیا ہے اور تعلیم فرنگی کی بنیاد کیا ہے پھر اس بنیاد کی آگے بنیاد کیا ہے میں ایک دیسی آدمی باہر بیٹھا ہوا ہوں شہر سے بھی باہر ہوں जीजी شہر میں جانا بھی میرے لیے مصیبت بن جاتا ہے یورپ تو جہاں رہا اور میرے گھر میں آئے لوگ ایجنسیوں والے گھر میں آج سے پچیس سال پہلے فیس سال پہلے ایجنسیوں کے لوگ انہوں نے کہا صرف ویزا تھے فوٹو کے شرارتی کارڈ بھی دے دیں بس یورپ یہ تبلیغ جا کر یورپ میں کرو اور میں نے الحمدللہ للہ ناچیز نے اس کو یہ جواب دیا تھا میری تقریر ایک دن سنی تھی اس نے ابھی ابتدا تھی بچپنا تھا میرا بالکل پچیس سال پہلے بات یہ بابا جی کے سامنے ہوا دیا سن کر کہنے لگا سبز پکڑی تھی اس پر سبز پکڑی تھی مجھے کہتا ہے آپ مہربانی کریں مجھے اپنا بھائی بنانے میں سر مسلمان بھائی کچھ کھلایا پلایا آگے مسجد رات کا ایک دو کا وقت تھا کہنے لگا جی مہربانی کریں شناختی کارڈ کی کاپی میرے بھائی جاپان میں رہتے ہیں میں وہاں جاپان کو بھیجنا چاہتا ہوں پھر وہاں سے جب چلے جانا اور جناب جی یہ تکلیف وہاں کرے میں یہ جی چاہتا ہوں جی. میں نے کہا یار اگر تم کسی اور مولوی کو یہ بط بتاتے نا یہ جی کہتے تو تو اپنی گھر والی کو سونے نہ دیتا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں نے کہا سن اگر تو مجھے کروڑ روپیہ یہاں دے اور تو کہے کہ یورپ میں جا کر خالی پیشاب کرا تو میں پیشاب کی تو میں پیشاب کی تو میں سینڈ کا آدمی ہوں وہ کسم کہتا ہوں قرآن کے سامنے آج تک وہ بھائی نظر نہیں آیا سمجھ آئی کہ نہیں میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے حق سے یہ ہارا میں مغربی ہے بے کان وہاں کی مسجد کو مسجد نکسوں کو کیا جا سکتا وہ تو مسجدیں درا رہا ہے قرآن فرما رہا ہے. اس مسجد میں قرآن کی تلاوت تو کر کے دکھا دے کوئی یار قرآن کی تلاوت کیسے کرے وہی وہ آیات پڑھے جو یہود نشارہ کی مخالفت میں آئے وہی وہ آیات پڑھے جو بےقائدی اور لا دینیت کی مخالفت میں آئے آیات پڑھے ان کے نظام پر تنقید کرے اور لانتی یہ کیا نظام بنا رکھا ہے تم نے اندازہ لگاؤ اقوام متحدہ بہن چود پوری دنیا پر مسلمانوں پر بم ہے کافروں کی حمایت ہو رہی ہے اور ابھی لانت یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں پھر انہی کی وہ ہم مسلمانوں پر بم گراتے ہیں اور مولوی کو دہشت گرد کہتے ہیں کس وقت مولوی پر رادی ہوتے ہیں جس وقت ان کی ملت کے ساتھ مت ملت کیا ان کی تہذیب ہے ملت مین امل لل کوفک اتفاق کر لیا ہے تہذیب یورپ پر اسی وجہ سے چاہے دین نصارہ کا اپنا ہو جا نہ ہو چاہے یہود کا دین اپنا اپناؤ نہ ہو یورب والے اس شخص پر راضی ہو جاتے ہیں یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے تجربہ اور مشاہدہ یقینیات کے اندر شامل ہوتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جی وہ لانتی اس مولوی پیر پر خوش ہو جاتے ہیں جہاں مولوی پیر یورپ کی تہذیب دے کل جو اس کی تعریف سے کریں کہ نہیں سچی دے سی دین داری یہ وہ سب رکھ رکھ ہیں وہ کہتے ہیں سب قبول ہے مسجد ہم ڈال کر دیتے ہیں صرف باتیں ہماری تہذیب کے ساتھ متفق ہو جاؤ یہ ترقی ہے یہ ضرورت ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے تعلیم یہ تعلیم ہے اچھا اب میں تعلیم کی بنیاد بتاؤں وہ کتے کے بچے فرق بھی بتا دوں کہ تہذیب فرنگی اور دین فرنگی میں کیا فرق ہے دین فرنگی قبول کرے گا بات سمجھنا تہذیب دین فرنگی قبول کرے گا اگر کوئی شخص تو نصرانی بنے گا یہودی کا دین قبول کرے گا تو یہودی بنے گا اگر ان کی تہذیب قبول کرے گا تو اسلام سے خارج ہو کر مرتد بےمان منافق ہوگا کلمہ پڑھتا رہے گا لیکن آگے کسی دین میں داخل نہیں سمجھا جائے گا اسی کو رسول اکرم کے دور میں منافق کہتے تھے سبحان کہ جو کہے ساری ٹھیک ہے کیا کہے سارے ٹھیک سمجھ لو ارے بھائی بات اتنا فرق ہے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ارے بھائی نہیں بات تہذیب کی ہو رہی ہے ہمارا پریشانی سنو یہود سارا کا مذہب ہماری پریشانی نہیں مسلمانوں کی دنیا کی تاریخ کے بار یہودا سارا کا مذہب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس وجہ سے تو اس کرتا نہ کوئی کشش ہے نہ کوئی جادیت ہے نہ کوئی صداقت ہے نہ کوئی حکانیت ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ایک چھوٹ کا پلندہ ہے شوری تعظیب جو ہے یہ نفس کتے کا سامان ہے اور نفس کتا اب اللہ کے پاس بھی ہے پیر کے پاس بھی ہے ہر کسی کے پاس ہے نفس بعد کم ترس پھر آن میز لہ پورا مارا مارا ہاؤنس علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا یہ حمد اللہ میں علاج نہیں ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا کہ تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسو یہ مسلم کو خطاب کر رہا ہے ملہ پیر سارے کو خطاب کر رہا ہے ایک بار وہ ہے ہوئے مجھے کہتا ہے اس کی داڑی نہیں تھی میں نے کہا اس کی داڑی نہیں تھی تیرا ایمان نہیں ہے اس کے سر پر پگ نہیں تھی وہ دل باندھتا تھا تو سر باندھتا ہے وہی ہے چھوڑ دو میں قسم خدا کو اٹھا کر کہتا ہوں سنیں آپ تو داڑی کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں پینٹ میں ہو شرٹ میں ہو لیکن کم از کم اتنا ہو کہے یہ غلط ہے جو میرے اوپر ہے میں یورپ کو باقی انسانیت کا قاتل دشمن سمجھتا ہوں आ, आ, आ, اتنا ذہن رکھتا ہے تو میں اس کو کھڑے ہو کر استقبال کر کے بٹھاؤں گا اور اگر اتنا بڑی داڑی ہو اور اندر سے یورپ ہو یورپ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ترقی ہے ضرورت ہے معاشرہ انگریز کے بغیر اور انگریزی کے بغیر نہیں چل سکتا تو میں سمجھتا منافقت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اب حضرت جی بات یہ ہے کہ ان لانتیوں نے آپ کو تو کیا ہے ایک افطار جوانوں کے جلیہوں کے خفیحوں چھپتے نہیں مرتے کلندر کی نظر سے یہ نظر کی بات ہے شاری یورپ کو بغیر نظر کے فقیر کے بغیر نہیں پہچان سکتا بولوی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا یورپ کو کیا جانے گا جب تک ملا لو بولا فقرات کے سر کے خدام رہے ہمارے <تصفح> حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت سنو سنو میں کرتا ہوں اللہ نے تعریف کی ہے کن لوگوں کی کن لوگوں کی کی ہے اچھا یہ بتاؤ یکش اللہ ہے نا ٹھیک ہے نا انما نماز یکش اللہ میں نے عباد چاہے تو ذرا کر کے تو دکھائیں اسی طرز میں کندر سارا راض ہے کریں تو ان شاء اللہ یہاں پر دو حسرے ہیں ایک لفظ سے ان نماز سے مِن عباد <سؤال> جب شیعہ پڑتا ہے وہ کھڑے ہیں جب نیچری پڑھتا ہے وہ کہا اور یہ تین سب لانگتی پر لالت ڈال رہی ہے کیوں اس وجہ سے کہ صفت ہے انکش اللہ اللہ سے ہی ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے یہ کام علماء کا ہے تفصیلیں اٹھا کر دیکھیں علماء ما مراد ہیں کیونکہ خشیت اسی میں ہوگی جو اللہ کو جانتا ہو اللہ کے احکام کو جاننا آسان ہے اس مالک کو جاننا مشکلات پھر وہی بات اولما حق کیا رہنا چل بات ٹھیک اولام حق کہہ رہنا اولامائے مسائل تو نہیں کہہ رہے تو حق کیا ہے الحق سبحان اللہ لو تب الحق حق صرف وہی ہے اس تک جب پہنچتا ہے تو مسائل بھی حق ہو جاتے ہیں اگر اس تک نہیں پہنچ سکا تو مسائل بھی لانت ڈالتے ہیں اپنی جگہ ہم سمجھ آ گئی یہ ڈنڈی چل رہی آپ اللہ واحد مسئلہ ہے ایک منٹ یہ مسئلہ ہے اللہ واحد مسئلہ ہے یہ ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام حضرت میں کسمیا کہتا ہوں میں کسمیا کہتا ہوں یہ واحد کہنا آسان ہے واحد ماننا مشکل ہے کہاں بیٹھے ہوئے یہ فقیر کے ساتھ اگر لگیں گے تو پھر جا کر وہ ڈوے میں قسمیہ کہتا ہوں میں نے مولویوں سے پڑھا جب حضرت صاحب کی سنگت میں بیٹھا نئے سرے سے مسلمان ہوا اتنا میں نے مجھے محسوس ہوا کہ میں نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں ہو اگر قوت فرعون کی در پردم ارید کا ان کے حق میں لعنت و کلیم اللہ یہ ترقی ہوتی ہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو میں آپ اتنا عرض کر دوں آپ کا وقت تو میں ضائع کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا وقت آپ کا کبھی نہ بنا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ کہتا ہوں آئمہ کا ایمان فلائی مطین کا پھر صحاطہ کا پھر خلاف لاشدین کا اور پھر ہم کرام کا اور ہمبیاہ کرام آپس میں ایمان کے مراتب اس میں کوئی شک نہیں لیکن زیر میں رکھنا ذہن میں رکھنا خالی زمانے پر نہ جانا کے ساتھ نہ لگتا تو میرا کولی کباڑا ہوتا علماء کے دی ساتھ لگا ہوں تو ایک جزوی بات مجھے مل گئی کہ نہ وہ سر پہل آئے تھے لیکن اسلام کا دشمن تھا میں سیدھی سادی بات ہے یا دشمن نہیں تھا تو غافل ضرور تھا غافل ضرور تھا سے میں یہ بھی فصل کا فائدہ ہے یہ ایسی باتیں کریں گے تو یہ راج بل غائب ہو جائے گا جتنا میں اپنے آپ کے آواز سے واقف ہوں آپ نہیں ہو سکتے میں کیا ہوں کیسے بیٹھا ہوں کیوں کر بیٹھا ہوں کس نے بٹھایا یہ کیا بانٹ رہا ہوں کیسے بانٹ یہ میں جانتا ہوں تو میں آپ کی دماغ سوزی کرتے ہوئے آگے چلنا چلتا ہوں میں تھوڑی سی وہ بات میں کمل کر دو شاہ صاحب اشارہ ایسے نہیں سکتا کہ آپ یہ کرنا ہے پتہ نہیں اگلے حالات آپ کے کیا ہیں وہ